الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفصنا من سياد من يهد الله فلا مضل له ومن يغنل فلا هذي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له ونشهد أن محمد عبه ورسوله دوست پڑھ لی جو بنی ظہر کے بارے میں نزل ہوئی ہے کہ ان کے پیغمبروں اور نیک سارے لوگوں کے گزر جانے کے بعد اگلی نسلیں جو آئی فون باد ان خلف پر اس کے بعد آنے والے جوائے تو یہ ایسے تھے اباؤ فلا تھا جنہوں نے مدل ضائع کیا وقت بہت شہواتی اور پیرہی کی اپنی نفس کی خواہشات کو خو نویا تو جاگرے کھڑے میں باؤ برباد ہو گئے اور یہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے علیہ السلام کے زمانے میں نونی ساحل کو مصر کا وارث بنایا مقدس کا اور مصرح کا مشرقہ وارس بنایا یوسف علیہ السلام کو یوس علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پورا یوسف پورا واقعہ ہے کہ بھائیوں کے ہاتھوں میں کنویں میں گر کر گرفتار ہو کر غلام بند کرا کر بکے اور اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی جانت ذہانت دو باتیں دی جانت ذہانت ذہانت والدی زیاد کے بغیر ہو تو پورا بڑا شیطان ہوتا اور جس کو ذہانت اور جہانت دونوں مل جائیں تو یہ امبیال ہے اسلام کا وارس بنتا ہے زہارت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے زیاد بھی دی ہوئی ہے تو اللہ تو بارک تعالیٰ نے امبیال ہے دونوں سیکھیں بدل جائے تو دی ہوتی ہیں کیونکہ بدل کو اللہ نے زیاانتداری بھی دی ہوئی تھی زہالت بھی دی ہوئی تھی اور ان دو چیزوں میں لیے آدمی دشمن کے علاقے پر چل رہا ہو مخالفوں میں جا گیا ہوا ہو اور کہ یہ جوہر سامنے آتے اپنے کمانات دکھاتے کھاتے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں پیچھے بھی اس کو رہتے ذہانت دی ہے کے ساتھ جانتداری بھی ہے زارت دھیانت دونوں اللہ تبارہ ثالت ہے بوجہ اور کے ان کی اپنی داری کے اپنی ذہانت ہے فون کو ہم مصر کا وزیر خزانہ بنائے فوج کے لیے کوئی پارٹی نہیں بنانا پڑی کوئی الیکشن نہیں کرنا پڑا کوئی لشکر نہیں جمع کیا کوئی حملہ نہیں کیا کوئی جنگ قطع و جزاد قتو کتاب نہیں کیا بس ایک پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ایک آیت آخری آیتوں سے ایک آیت میں نکالا ہے قرآن میں اِنَّهُ مَن فَإنَّ اللَّهَ لَا عجر <المخسنين> پھر جو کوئی ڈرے میتقر اور صبر کرے تو ایسے محسنین کی اجرک و اللہ نہیں لایا کرتا تو ان کی خصوصیات جی ہیں ذہنتانت اور محنت کیا ہے تک بہت بہت ان کی رشتے دادے ہیں خاصیتیں ہیں جو اللہ کسی ہوئی ہیں ایک ان کی ذہانت ہے ایک ان کی دیانت ہے ان اپارے ان کا اپارے بارے پارے خود اللہ سے دعا مانگی انہوں نے رب بھی جاننی اللہ انی حفیظ اللہ مجھے زمین کے خزانت ہے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں یاددار حفاظت کرنے والوں سنبھالنے والا ہوں عریف اور فن کو بھی جاننے والا اس لیے اسلامی نظام املکت میں صرف کیپبلٹی نہیں دیکھی جاتی آرسٹی بھی دیکھی جاتی ہمارے کمیشن وغیرہ کی استداد علمی دیکھتے ہیں اسلامی نظام میں دو بات ہوئی استداد علمی اور زیادہ جانب داری عملی جانبداری اور دور ان کا تذکرہ سورہ بکرا میں آیا ہے اور وہ تالود کے واقعے میں آیا جب بن سراہیل نے کہا کہ ہمارے اندر بادشاہ اللہ ہمارے ادھر کوئی بادشاہ مقرر مطلب کرتے تو کو بادشاہ بنا دیے نگو ہو یہ تو ہم غریب آدمی اونچی قوم کا نہیں ہے غریب آدمی ہے اس کو بچا بلاجیے کہ اسراع پاک یار کہ زیادہ بس ستن فی العلم جسم کہ تم میں یہ برتر ہے علمی اور جسمانی استجاع کے لحاظ سے علمی لحاظ سے تم میں برتر ہے اور جسمانی صحت کے لحاظ سے برتر ہے تو لہذا شریعت اسلامیہ میں ملازمین کے لیے کتنی باتیں ہوئی ذہانت دھیانت جسامت اور ایلم چار باتوں میں ان چار کو جج کیا جائے گا ایلم کو اور جسمانی شہر کو تو یہ بھی جج کرتا ہے رضی نظام جس پر ہم چل رہے ہیں جینداری اس کو جج نہیں کرتا اللہ تبارک سال نے یوس اللہ علیہ وسلم کو فوجی اپنی ذہانت اور ذہانت کے ہاں اور ان کا زندگی کی جدوجات رسول کیا رہا اور صبر وبر اتحداج جسمانی ذہانتانت اور رسول عملی تکو اور سبقوں نے اٹھا کر کنہیں میں ڈال دیوس پر صبر کیا ہے گلاب بنا کر بیچ گیل پر صبر کیا ہے عزیز مصر کی عورت نے بدکاری کی دعوت دی جی اس پر صبر کیا بدکاری نہیں کی بدکاری کر دیجیے میں جیل میں ڈال دیا گیا اس پر کیا ہے خدا بدکاری کریں تو مصر کی رہی ہے خزانے ہیں عزیز مصر کی بھی اور اللہ کے حکم کو کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کی خواہش کو اور اپنے نفس کی خواہش کو پوری نہیں کرتے تو اور کہہ رہی ہے کہ میں تجھے ضلع کروں اگر اللہ کے غم کو برا کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں ذلت آگے آ رہی ہے اور غم کو توڑتے ہو تو مال ہی مل رہا ہے جمال ہی اس میں جمال ہی ہے اور اختار بھی مل رہا خبر ہے یہاں خبر کرنا ہوتا ہے ہو خبر کا مظاہرہ یہاں ہے ٹکوا کا مظاہرہ یہاں ہے اپنے آپ کو روکا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈالنا قبول کیا اس لیے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرتے جائیے آپ تک کا صبر کا دامن ہاتھ سے جنے جانے دیجیے اور آلات مخالف سے مخالف تر کیوں نہ ہوتے جائے آپ کے لیے ان میں سے نکلنے کا اللہ راستہ بنائے گا اور جتنے مخالف سے مخالف مخالفتر آلات آئیں گے اتنا ہی اونچی سے اونچی پرواز ہوتی بعض و مضبوط ہوا ہوتے تو اتنا اونچا اڑتا ہے تو اڑانے کی نہیں شہر سندی بعد مخالف گبر آئے اے اوقات یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے بعض پر مضبوط بدن مضبوط جتنی چائے زباؤ اتنے زور کا پر مارتا ہے اور اونچا اڑتا ہے جتنی, ہے جتنی کی چائے زبا کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے جتنے مخالف حالات جتنی مشکلات اتنا ان کا مقابلہ اتنا ان پر صبر اور اتنا ہی اونچے درجے اور ترقی اور بڑھوتری اور کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے یوزف الاسلام نے نفس کی خواہش کو ترک کیا عرس و جمال کو ترک کیا اور مال کو ترک کیا اور ہے تو جاہ و جلال کو ترک کیا جو عہدے اور اقدار کی شکر میں آتے ہیں اور حکم کو چمکے اللہ کے حکم کو پورا کیا جس کے نتیجے میں ساری چیزیں رہ گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا اب اللہ تعالی کا فیصلہ بھی وہاں سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مصر کے خضارے حوالے کر دے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا نہیں ہوں اور اس بات کو جاننے والا نہیں ہوں اب فیصلہ اللہ آیا بادشاہ نے خواب دیکھا یہ سات گا ہیں موٹی سات ہیں پتلی اور سات خوش ہیں گندم کے سبز اور سات ہیں سوکھی سبز خوشوں نے سوکھے خوشوں کو کھا لیا اور موٹی گایوں نے کمزور گایوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا یاد ہے آپ کا واڑا پوری بادشاہ رانے کے خواب تو بڑا معنی خیز ہے آپ نے درباریوں سے کہا ان کو سمجھ آئی خواب کی تو انہوں نے اپنی جان بانے کے لیے کہا تھا اداس و حلام یہ صحیح ہی پریشانی خیالی ہے آپ کی کوئی خاص خواب بات نہیں ہے آپ اس کا خیال چھوڑ دیں میں بادشاہ کا خیال دے. نہیں یہ سمجھتا نہیں ہے کہ کوئی خواب ہے تو اس کا ایک درباری تھا اس کو یاد آیا کہ آٹھ نو سال پہلے میں جب جیل میں ہوتا تھا جیل میں بزرگ تھے بڑے نئے اور خوابوں کی ٹھیک تعبیر بتا جو بتاتے بتا تھے وہ ٹھیک ہوتی پر یہاں تھا کہ ہم جو کھانا کھا خا کے آتے تھے وہ بتا دیتے کھا کر آئے ہیں کسی جی کو رکھ کر آتے تھے وہ بتا دیتے بنا جگہ رکھ کے آئے ہیں بڑی اچھی باتیں بھی کرتے تھے خواب کے بتاتے بات اس کی تعبیر بتاتے بلکہ میں بلکہ یہ مساعد تھا ان کے خواب کے تعبیر بتانے کے نظریے میں ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہے کہ ایسے نیک بندے ہیں آپ کی جیل میں وہ خواب کی ٹھیک تعبیر بتاتے ہیں تو انہوں نے کہا جا کر اسے پوچھ لیں انہوں نے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں علم کے بارے میں یہ کجوز نہیں ہوتے یہ نہیں کہتے یہ خاص بات میں اپنے پاس رکھوں گی کہ مجھے مفادات ملے تو انہوں کو واضح بتا دیے کہ ساتھ ساتھ تمہارے آئیں گے کاس کے اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ صحیح آئیں گے تو کاس کے سالانہ بڑی تکلیف ہوگی اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ہر سال کا غلہ سارا استعمال نہیں کریں گے کچھ استعمال کر کے کچھ جو ہے وہ اپنے پاس ذخیرہ کریں گے اور ذخیرہ محفوظ ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس خوشے میں وہ غلہ ہے اسی میں اس کو چھوڑو گزم کو اپنے اس میں چھوڑو چھلکے میں جوار ہے اس کو چھلکے میں چھوڑو تو اس کو کیڑا نہیں لگتا فیصلہ اس کی حفاظت کرو گے اور پھر جب اگلے سات سال کا آئیں گے تو اس میں ان کو استعمال کرو گے تو اس ایسا کے مسئلے کو قابو میں لاؤ گے اسے جا کر بادشاہ کے وزیروں کو مساحدوں کو بتایا اچھا یہ, تو یہ تھا کہ وزیر مسائد اس صاحب کی تعبیر بتا کر خود سارے مفادات لے لیتے لیکن انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا اس سارے غور کریں اور جواب کو اپنے ذہن میں رکھیں کتنا چاہ کو خواب کی تعبیر مل گئی اور اگر بتاتے سارے مفادات ان کو ملتے لیکن انہوں نے جائے اس کو کیوں نہیں بتایا گرزدان میں شیخ سازی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ ایک مشورہ کر رہا تھا اور وزیر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی اس کے آگے میں بول رہا ہے کوئی خلاف بول رہا ہے کوئی آگے میں بول رہا ہے کوئی خلاف بڑا دان زمانہ بزر جمیر تھا اس نے بولتے نہیں ہیں ان نے بادشاہ کی رائے میں رائے دی تو باقی اس رائے نے کہا کہ آپ نے بادشاہ کی رائے میں کیوں رائے دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں کچھ پتہ نہیں چل کہ کیا ہونے والا ہے اگر بادشاہ کی رائے کے خلاف رائے دیتے اور کچھ فائدہ ہو جاتا تو ہو ہی جاتا لیکن نقصان ہوتا تو پھر بہت مشکل پڑتی اور بادشاہ کی رائے پہ رائے دے دیے گا نقصان ہوا تو ہم کہیں گے آپ کی رائے سے ہم کیا کریں تو بادشاہوں کے سامنے رائے دینا اور اتنا ڈرلے سے اور اتنے تسلی سے اتنی شیورٹی سے رائے دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کی بمباری اٹھا دی ہوتی ہے سے خبرنا گرے تفصیل تو آپ اس کی ذمہ داری بھی نہیں اور زمباری تو وہی اللہ کا بندہ لے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علم ادبی اور علم مشید کی برکت سے تسلی حاصل ہے کہ اس کہہ سکتا ہے اس کی ذمہ اٹھا سکتا ہے تو لہٰذا صاحب نے مل ملا کر یوسف السلام کو جیل سے ان کا جیل سے نکال کے ڈلنا ہے ان نے کہا جیل سے نکل کر ہم نہیں آئیں گے اس سے پہلے ہم نہیں آئیں گے جب تک ہمارے کیس کی صفائی نہ ہو جم میں ڈالا گیا اگر تو جرم ہے تو اس کو ثابت کر کے ہمیں دی جائے جرم نہیں ہے تو ہماری صفائی کی جائے میں ایک دفعہ ریلوے ایک ڈاکٹر صاحب کی سفارش کے لیے کیا لاہور ان کا جو سارے پاکستان کا چارج ڈاکٹر صاحب سے ملا میں کیسے آیا ڈاکٹر صاحب کی سفارش کے لیے آئے ٹیکس ہاتھ دوسرا افسر بیٹھا ہوا تھا دیکھا, اس پر تو کیسے تمہارے ڈاکٹر پر تو کیسے اتنی اتنی داڑھی کے ساتھ لڑکی کو چڑھنے کا کیسے کیا سفارش کر دے گی الٹا بیئر پکڑا گیا تو بیری بےزتی ہو رہی آج کی ہے कर, کیسے آدمی کی سفارش کیا ہے کہ اس پار کیسے ہے تو جلدی انکوائری کرو جلدی انکوائری کرو کیا سابت کر کے سوا دو اور کیس نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کے لیے میں آیا ہوں اس کاغذ کو تو میں اور کسی بات کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اس, کی, اس کو کیسے کیس رکھا تھا تو کیسے کرو اس کی انکوائری اور اس کو قرار ہے واقعی سزا دو نہیں ہے تم کا ہاتھ تو. اب میں واپس آیا نہ آئے گا ڈاکٹر صاحب اللہ کے بندے تجھ پاسا کیس ہے تو نے مجھے بتایا ہی نہیں اس نے کہا جی یہ تو ایک راز کی بات ہے اب میں اب آپ کو بتاؤں میں کیا کروں یہ کیش دوسرے ڈاکٹر کا ہے اور سب نے مل ملا کر سازش کے پیر میرے پیچھے باندھا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہوا ہوں کہ میں اس کی بےزی نہیں کرتا ہوں اور یہ بات اچھی ہے تو جھو انکوائی کھلی تو دوسرا آدمی کھڑے گیا اس پر کاگ ملا دوسرے آدمی کھڑے گیا کہا کہ صفائی کرو پہلے ہمارے کیس کو ہم جی ضرور میں آپ کو سابت کر کے میں سزا تو نہیں ہے تو خوب واضح کرو کروں بادشاہ کو ضرورت تھی اور اسے بلایا اور عزیز اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور کیس کو دوبارہ کھولا اور جب دوبارہ اس کی وکالت ہوئی تو شرمندہ ہو کر وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہوئی ہے اور جو ہے یوسف جو ہے تو یہ یوسف یوہا صدیق یہ تو بڑا صاف ستھرا آدمی ہے سد کو صبح کا مجموعہ ہے یہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ خان کی تعبیر بتائی انہوں نے اب جب تعبیر بتائی تو آپ جو اس تعبیر بتانے والے کی ذمہ بھی اب لے کہ اس کو انتظام کون کرے گا کہ اس کا انتظام بھی ٹو کر گیا آنے والا ہے تو اس کاند کو فوراً حل کرے گا مسئلے کو اعلیٰ تبارک والے وزارت خزانہ ایک دعا کے بندے میں اور تک و صبر کے بندے میں وزارت خزانہ اور جو صحیح طور سے چلایا اور کان سے ملک کو نکالا اور رہنمائی کی سب کی اعلیٰ تبارک خالہ نے پوری مملکت مصر جیسی ہی حوالے کی نیکی تقوی پرزگاری انصاف عدد دین اس کی تبلیغ اس کا پھیلانا اس پر عمل کرنا اس کے نتائج خیر برکت آفیت مالی فراسی روزی کی برکت اور سیاسی برتری اقتدار کا ملنا یہ سارے اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں شروع دور میں ہمارے مسالوں کو تک علی بات ہیں فاقے پیڑ و پتھر بانا اور مار پٹائیاں اور جنگ و جزار یہ ساری باتیں جو آتی ہیں یہ ایک وقفہ تربیت تھوڑا سا ہوتا ہے اصلی اثرات ہمارے سالیہ کے وہ خیر برکت روزی کی فراخی سیاسی برتری اقتدار کا ہاتھ میں ہونا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں تم کو ساری تاریخ،, تاریخ انسانی کو دیکھیں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی عصری اثرات بنی ظاہر کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ جالتی کم مولو کا بڑے بڑے بادشاہ نے تمہارے اندر پیدا کی ہے برتری اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو بہت خاص بندے ہوتے ہیں وہ جائیداد تک عالب برداشت کر کے اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں قربانیاں اس کو وجود میں لانے کے لیے دیتے ہیں اور ان قربانیوں کے نظیر میں اس چیز وجود میں آتی ہے پھر جب اگلی آتی ہے تو شاید کی جو شروع میں نے پڑھی ہے فخلا فن ابا و فلاطا معتب و شاواتیں خصوف فضل خوب نگائیاں پھر بعد میں ایسے آنے والے آ جاتے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں جس کے میں کھڑے میں جا کرتے ہیں تو بعد میں آنے لینا سے سوچتی ہے کہ ہماری قدر و منزلات اور ہماری برتری ہماری اس, اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے ہمارے پاس فوجیں ہیں ہمارے پاس فیصلے ہمارے پاس مالو دولت ہے ہمارے پاس زمینیں جائیدادیں ہیں ہمارے پاس تخت و تاج ہے کیونکہ یہ ہماری قدر و منزلات اور ہماری کامیابی ان چیزوں کی وجہ سے ہے اس بات کو بھول بال جاتے ہیں کہ ہمارے اکابر آئے انہوں نے قربانیاں کی انہوں نے پر پرزگاری اور اللہ کے حکامات کو پورا کیا اس کی تبدیل کی اس کے لیے جہاد کیا اس کو وجود میں لائے اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ چیزیں بجاتے خود ہماری کامیابی کے ذریعے نہیں ہیں ان کے پیچھے ہوا امال ان کے اعمال ان کا تقبہ ان کی قربانیاں ان کی جدوجہد ان کی جہاد کی کوششیں وہ ہیں بنیاد وہ ہیں یہ بنیاد نہیں ہے لیکن یہ نئی نسل جو آتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی انہیں چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جہاں تک کہ مارد دولت زمین جائیداد عہدہ کرسی خدا خزانے اقتدار کے پیچھے پڑ کر ان سے اعمال ضائع ہوتے ہیں فلاتا نماز کو ضائع کرتا شاہباد خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ آخر میں ایک ایک شہزادہ کا ایک ایک مال ایک ایک میل کا ہوتا تھا دو دو میل کا ہوتا دس دو میل مال سے باہر نکلنا ہی نصیب ہوتا نہیں ہوتا تو ابھی اس تلوار دیکھی ہو اس نے گھوڑا دیکھا ہو اس نے نظر دیکھا ہو اس پر چڑھا ہو گھوڑا لڑا سکتا ہو نہیں اور تو میں بیٹھا ہوا شراب کے نشے میں جوت دوست اطرو خوشبوئیں عورتیں اور شراب کھانا پینا اور مرغ مسلم مسلمان اور کھانے کے عجیب عجیب بیک کے صحیح آر ہو جاتا ہے جس وقت نادر شاہ دورانی دہلی پر قبضہ کرنے کی جا رہا تھا بیس میل دور رہ گیا تو محمد شاہ رنگیلا کو کہا رنگیلا سے کہتے رنگ رلی میں ہر وقت مہترا فارسی ادب میں یہ محاورہ بنا ہے کہ ابھی دلی دور ہے تو جب صاحب باہر آیا تو, کہا آپ تو شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں ہم کیا کریں تو کہا کہ وہ کوئی نیل پر نیل بھی ہوا کرتا تھا ہمارا کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایک سوبرا ڈھائی بن کی لاش کو لے کر آئے کھا کھا کر ڈھائی بن کی لاش لاج پہ جب لے لیا اس کو پتا چلا کہ ہمارے باپ دادا گھر پر گردی نام ہوا کرتا تو ہم پر بھی آ گیا جی تو اس نے جا کر دوڑ کر توپوں, توپوں کی طرف گیا تو اس نے جا کر دیکھا توپوں کے دانوں میں کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے سے تو اس نے جا کر کہا کہ جناب جہاں پنا اس بات کی اجازت برہمت فرما مے کہ توپوں کے دانوں سے کبوتروں کے گھونسلے اڑائے جائیں یا چھوڑے جائیں میں نے کہا چھوڑے جائیں تمہاری ایسی کٹے ہے وہ کبوتروں کے اڈے کا فیصلہ ہی کر رہے تھے کہ راجا شاہ کی فوجیں داخل ہوئی اندر ہوا کر صاحب کو سیاح ابالا کیا دہلی کی گلیاں کو خون سے نہلایا گیا اور یہ مغل شہزادیوں سے جو نکاح کر کیونکہ مسلمان جا کے باندیاں لوڑیاں تو ہو نہیں سکتی تھیں نکاح کے ذریعے سے ان کے سنا سکتی تھی تو جس وقت تو قاضی نکاح پڑھ رہا تھا تو اس نے مغل شہزادی کے ساتھ پوچھتے بادشاہوں کی شمار کی تو نادر شاہ کے بیٹے نے گا کے ادھر تو ساتھ پوچھتے بادشاہوں کی شمار کی ہے تو, میرا, تو, میرا, تو, بات تو میرا نام لے گا پھر نادر شاہ کہا تو آگے کیا کہے گا کہ فلانا گڑریا گڑریا گڈریاں بیٹا قاضی کو کہنا کہ اس بار مغل خاندان کے ساتھ بادشاہوں کے پشتوں کو پڑھے تو اس کے بعد تیرا نام لے تو تیرے بات کہ فلانا فلانا بن نادر شاہ تو اس کے بعد سات دفعہ کہے ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر, ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر وہ تلوار کا بیٹا وہ تلوار کا بیٹا وہ سات دفعہ اس بات کو کہے ہم آپ نے اپنی عسکری مضبوطی اور اپنی فوجی کو آ کر داخل ہوگا ان کو مبالا کیا اور ان غالب پائے معاف کریں جو میں آ کر میرے سامنے بیٹھ جاتے ہو آپ جو آپ سے محمد شہر رنگیلے بنے رہتے ہو وہ خود اپنے دل میں تھی سوچ ہے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میں اس بات کے کہنے کے بعد اب دل کے اندر جان اور دیکھ لیں اور ان کے جو نتائج ہوا کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا بال نذیب کا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر و کیا ہے امتوں کی تقدیر کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤسر و بابا ایکوں میں ایک تقدیر ہوتی ہے پہلے شمشیر و سنا کے ساتھ آگے بڑھ کر گالے پو کراتے ہیں آگے پھر تاؤسر و باب کو لے کر ڈوبتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں اس بار بابا سا بابر دو آدمیوں کو ایک آدمی کو اس بغل میں پکڑ کر ایک اس بغل میں پکڑ کر دہلی کے قلعے کی دیوار پر دوڑ لگا سکتا تھا اتنا اس کا بدن مضبوط اتنا فٹ اس میں آسانی رنگیلا سے نظر شاہ لے رہا تھا تو اس بار اس کا ہاس ہے شاہی مال کا ہال شراب سے بھرا ہوا تھا اس میں کشتی بھی تیر سکتی تاکہ کشتی میں چلتے چلتے وہیں سے جام اٹھا کر پیا جائے اس کا لطف آئے تو معاف کرو معاف کریں اس بار کی طرف بڑھ رہے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف دوسرے قانون پر فیصلہ کیا جائے اور جب بدکاری عام ہو جائے وہ لوگ زکوٰۃ کو روک لیں اور اللہ ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دے عورتیں جو ہے وہ بے پردہ ہو کر باہر نکل آئیں تو پھر ناگہانی حادثے سے اور خوش تو خون کا وجود میں آ جانا یہ ہوگا اور کاشت مسلک ہوگا اور ان سے اگر سمجھ گئے تو سمجھ گئے نہ سمجھے تو پھر یوں ہوگا کہ دشمن آ کر اس کو اپنی غلامی میں لے لے کر لے کر اس کی گردن پر پیر رکھ کر اس کو گدے اور کتے کی طرح چلائے گا جس کا دو دو سال انگریز نے تم لوگوں کو چلایا یہ فیصلہ آ جاتا شام پہل کو ہٹا کر جس تبدیل قومن گئی رکھوں شام تو میں نے ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے کہ ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا ہونا چاہیے تھا یہ کیوں ہو گیا پھر جب پٹتی ہے ایک سو سال ایک نسل پٹتی ہے دوسری نسل پٹتی ہے تو تیسری نسل کیا کر جائے ہے سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہی ہیں دو سو سو سال انگریز کی پٹائی صحیح ہے پھر اگلی نسل کو ہوش آیا ہے کہ کیوں ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا اور ہم کیوں دلیل ہوئے تو یہ قوموں کے عروج ازوال کی داستانے ہیں جس کو قرآن پاک نے اپنی آیات محکمات میں اس کی منظر کشی کی ہے اس کو بیان کیا اس کو لینے کو سمجھنے کی ضرورت اللہ ہماری تو بہت بڑی شخصیت گزرے انہوں نے اپنے اس دورے کو کتابی شکل میں لکھ لیا اور درائے کابل یہ جو بیڑا ہمارے پاس سے یہاں سے لے کے دریا جرم تک ان کا سفر تھا اس پر لکھا ہے کہ ہم افغانستان میں اتنے دن ٹھہرے افغانستان کمیونسٹ انقلاب کے دانے پر کھڑا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں پڑھ لے کتاب کو افغانستان یہ دو سال پہلے اس انقلاب سے کتاب لکھے گی جو. افغانستان زبردست کچھ تو خون اور کمسٹ انقلاب کے دانے پر کھڑا ہے اور اس کا ذریعہ سردار داؤد اور ان کے ساتھی بنیں گے نام لکھا ہے انہوں نے اور اگر پروفیسر سبۃ اللہ, اللہ مجدین اور پروفیسر بران الدین ربانی نے اپنی ذمہ کو محسوس کیا اور اس فساد کو روکنے کے لیے کچھ بندوبست کر لیا کہ یہ فساد رک جائے گا ورنہ یہ برپا ہو کر رہے گا اور ٹھیک دو سو دو سال بعد اس کتاب کے شائع ہونے کے وہ بات ہو کر رہی ہے ایس پروفیسر ربانی کہ ہمارے ساتھی نے دعوت کی ان لوگوں کی تو اس کے ساتھ مجھے کہا کہ تم اس سے بات کر میں نے اس سے بات کی میں نے کہا پروفیسر صاحب تیرے ملک میں جو انقلاب آیا ہے یہ روسی اسلحے سے نہیں آیا ہے یہ نظریے کی تبلیغ اور پرچار سے آیا ہے کہ تیرے نوجوان کو لے جا کر وہ کمرس بناتے رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا, اتنا لوگ وہاں پر ہو گئے ان کے نظریے کی تائیدری کہ اگر وہ فوج بھیجیں اور اپنے کارستانی وہاں کرے تو ان کے لیے نہیں ہوگی تو تب انہوں نے کام شروع کیا ہے تو تمہارے ملک کو فوج رستے سے پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے اپنے درجے کی تبدیل سے پتہ کیا ہے دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ایک تیرے مسئلے کا حال عارضی ہے اور ایک دائنی ہے اس بات کو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک ایک عارضی حال ہے تمہارے مسئلے کا ایک دائنی ہے عارضی حال کا وہ کتا ہے لڑنا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ جو کتاب کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں یہ اس وقت ضروری ہے لیکن آپ کے مسئلے کا عرضی حال ہے آپ کے مسئلے کا دائمی حال یہ ہے کہ آپ کے نوجوان کے دل میں اسلام کا سیدھا راسف ہو پکا ہو اور اس کے عمل سے اسلام تھلک رہا ہو تو اس سے آپ محفوظ ہوں گے عسکری حفاظت علی پہ آپ مصوب ہو گئے ہیں کر رہے ہیں اور نظریاتی حفاظت آپ کی تب ہوگی جب آپ میں اور آپ کے نوجوان میں یہ بات پیدا ہو تو اس کو بڑا سے بڑا کان لگا کر سنا اور چونکہ دانشبہ تو تھا اس کی اہمیت اس نے محسوس کیا لیکن بعد میں حصول اقتدار اور اس کے لالچ میں اس کو جو پاکستان نے معاہدہ کر کے دیا تھا معاہدہ پشاور اور اس کو مجدری نے تو پورا کیا اور اسی نے توڑا زبانی نے توڑا اس کو اسے کہا کہتا کہ چار مہینے یہ رہے گا چھ مہینے تو رہ کر پھر آلات پیدا کرے گا انتخابات سے اور اسی نے اس کو توڑا جانتے ہوئے ان دانشوار باقاعدہ ہے انہیں. لیکن اکل کتنی زیادہ روشن کتنی زیادہ کار فرما اور کتنی زیادہ اکام کی کیوں نہ ہو جب اس پر جب وہ جذبات میں آتی ہے اور جب مفادات سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں پھر فائدہ نقصان کو سمجھنا اس سے چھوٹ جاتا ہے رمضیاء اللہ صحم اور اللہ کے خاص بندوں کا کمال یہ ہوتا ہے وہ کسی جذبے سے مملو ہو کر اور کسی مفاد کے نیچے آ کر ہاتھ سے ہٹتے نہیں ہیں دوبارے سوالہ ہاں یہ محنت آپ سرد کر رہا تھا کہ جو کس فساد ہو رہا ہے جو کچھ سکون ہو رہا ہے وہ اس معاشیت کو روکیں اس قسط کو ہجور کا خاتمہ کریں بے دہیائی بے کا خاتمہ کریں اس گندگی کو دھوئیں جس کو معاشرے میں تم نے برپا کر لیا پھر اس کو ہجور کو جناور بچاری کو چوری اور ڈکیتی کو اور رشوت اور روی کو اور اخلاق و ضلع کو اور بے پردگی کو اس کا خاتمہ کر دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان بلاؤں کو روک دے گا اور ہم امان میں ہو جاؤ گے اور اگر نہیں روکو گے تو قدم قدم اس طبائی کی طرف بڑھ رہے ہو جو آ کر ظاہر ہو کر رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ نہیں گھر کرنے کی توفیق بھی کتاب